حمداً كثيراً سيماً مباركاً فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ورشهدون أنفسنا ومن سيئاته ومالله من يهده الله في في من فلا مضب له ومن يضعه فلا هذي له وأشهد والله إلا الله وحزه لا شريك له وأشهد والله محمداً أسوه برسوله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 يا أيها الناس قد جاتكم وعزكم من ربكم وشفاق لله في الشدود وهدى ورحمة بالمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا من لا يسمعوا <تصفيق> أنا وغو قد جاتكم وعزكم من ربكم تنهاري قاس تنهاري فرزقات كي ترستي نصیحت کا کرام آ گیا ہے وشفا اللہ صدور اور سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے وہ دن و اور یہ ہدایت بھی ہے اور اہل امام کے لیے رحمت بھی ہے قل بے خبر اللہ و رحمت ان کو بتا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ حب العزت کے فضل اقاص کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کی رحمت کے ساتھ اترا ہے فبضانی کا فل اگر کسی نے خوشی منانی ہو تو وہ اس بات پہ خوشی منائے کہ اللہ اب العزت نے اسے قرآن کی بہبت سے نوازا ہے وہ خیر الما اجماعلم جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں یہ قرآن سب سے بہترین شہر ہے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے جو نبی بھی دنیا میں تشریف لایا اللہ حب العزت نے اس کو اسی حساب کا اور اسی اہمیت کا حامل موجودہ عطا فرمایا جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی امت کی تعداد بنانا منظور تھی جب میری گاڑی آئی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری پرانے پر کے لیے کی صورت میں بتاری ہے میرا معجوہ تم کے ساری کائنات کے انبیاء کے موجودوں سے بہترین بڑھ کر اعلی تر اور مضبوط ترین موجودہ ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ سیامت کے دن سب سے بڑی امت میری ہوگی پرانے حکیم اللہ رب العزت کی وحی ہے اللہ احکم الحاکمین کا اپنے بندوں کے ساتھ کلام ہے اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپنے لیے باعثِ تکلیف سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں ہمارے لیے دین و تعالیٰ ہے جس دین کی وجہ سے ہم کچھ احکام کے پابند ہو گئے ہیں ہماری آزادی متاثر ہوئی ہے اور یہ ہم سب کے سب سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ہماری کماجلی اور نلائگی ہے یہ اللہ پریشن کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے بندوں کا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے بندوں کی تکرین ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے تشریف ہے اور ان کا احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے ساتھ امکان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ گفتگو بھی ہے ان سے بات کی ہے اسے اس بات سے ہی یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کلام کیا ہے اور کلام بھی ایسا عظیم شان ہے کہ پوری دنیا کے کسی بھی کلام کا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کلام کی جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا رکھا ہوا ہے بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں سے بد کر اور گانا ہے ویسے ہی اللہ کا کلام بندوں کے کلام سے بد کر اور جانا ہے اور یہ میری حکمت اور دنائی کی باتیں ہیں حقیقت ہے تجربہ بھی ہے سمجھو نہ کریں تو الگ بات ہے ورنہ پرانے حکیم کی کسی بھی آیت کو انسان سمجھ جائے اسے پکڑ لے اسے سمجھ لے اس کے مطابق ہی زندگی مدد کر لے تو پوری زندگی سنوارنے کے لیے پرانے کریم کی ایک آیت ہی کافی ہو جاتی ہے جو ان کی آیت ہی پکڑ لیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور دنائی ہے اور ایسی دہائی ہے جس کے مقابلے یہ دڑائی کہیں سے نہیں ملتی نے اگر اللہ رب ربزت یہی ایک صورت دنیا کر دیتا تو دنیا کو سنوارنے سلجھانے اور طریقہ دکھانے کے لیے یہی ایک چھوٹی چھوٹ کہانی ہے اس کے ذریعے کو بھی انسانیت کو سنوارا سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق ہی اگر اللہ رب عزت سے آلود کے لیے لردوں کا انداز دے دیتا تو وہ حق پر ہوتا ہے اور یقیناً یہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے پوری تاریخ کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے سرمایا ہے اور بتایا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے انسان ستارے میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس بہت بڑا سرمایہ انسان بہت بڑا سرمایہ دار ہے سرمایہ داری ہی گھاٹا کرتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو گھاٹے کرنا سکتا اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس ویئنٹ دے رکھی ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے بندے کو مالا مال کر رکھا ہے بینتوں سے کہ ایک ایک एक کو को کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں گاٹا تو نہیں کھا رہا باقی کچھ بھی نہیں ہے تو انسان کے پاس اس کی زندگی ہے اس کی عمر تو ہے اور آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی عمر انسان کے پاس بہت بڑی دولت ہے اور بہت قیمتی فرمایا ہے پتا سب چلتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے پوری دنیا کے لوگ مل کر جتنا چاہیں سردا سکتے ایک منٹ زندگی کے اندر اضافہ نہیں کر سکتی سب پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک منٹ کروڑوں پیسے سے بھی زیادہ مہنگا ہے مگر انسان ہے کہ روزانہ گاٹے میں ہے سارا سارا دن برباد کر لیتا ہے ساری ساری رات برباد کر لیتا ہے انتہائی قیمتی گھڑیاں انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دے رکھی ہیں انسان اس کو ضائع کر لیتا ہے شہر انسان کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے وجود انسان کا اللہ کی نعمت ہے رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ بھی جی اللہ کی نعمت ہے والدین اللّہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے عزیز و خارف بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور وہ خلف قسم کے عرب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں سب, جی سب نعمتیں ہیں ان کو شمار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم قرآن میں فیصلہ دیا ہے جو سب سے بڑی دلائی کی بات ہے انسان تو سارے مل اللہ کی نعمت ہے لگے تو گن نہیں سکتے ان, کا, ان کو سنبھالنا اور ان کا شکر ادا کرنا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے جو انسان ان نیمتوں کا احساس نہیں کرتا ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ سجے کے گاٹا کھا رہا ہے اور بہت بڑی دولت برباد کر رہا ہے جو انسان کا پھل بنتا ہے کہ ان نیمتوں کو سنبھالے تو وہ بتا رہا تھا کہ اللہ پور عزت کا کلام رہیے راہی جو اللہ تعالیٰ نے अपने سے के کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ اللہ گر عزت کا بندوں کے لیے اعداد ہے اکرام ہے تشریف ہے اور یہ بندوں کا اللہ کی طرف سے احترام ہے یہ پابندی نہیں ہے تکلیف نہیں ہے جہاں جہاں تکلیف نظر آتی ہے وہاں انسان سمجھے کہ میری کم اصلی ہے نالائکی ہے اور کم علمی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے بندے پر کرم کیا ہے کہ اسے زندگی کے گر سکھائے ہیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اور زندگی میں دی ہوئی نیمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے ع بیٹا ہے تو کیسے زندگی جیت سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے تک جتنی قومیں ہیں جتنے بڑے بڑے افراد ہیں سب کی کامیابی کے اخبار بھی بتا دیے سب کی ناکامی کی وجوہ بھی بتا دی ہے پرانے کریم کے ذریعے بتا دیا ہے کہ قومیں کیسے کامیاب ہوئی کن اخبار کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں حجت حاصل کی اور آفتیں سنواری اور کن اخبار کی وجہ سے قومیں ناکام ہوئی اور بباد ہوئی اور حالات ہوئی کوئی انسان چاہے تو سیکھ سکتا ہے اور در کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھاتا جاتا ہے اتنا ہی ناکامی کی برکت کرتا ہے جتنا بندے اللہ کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے اتنا ہی انسان کامیابی کی طرف قریب سے قریب ہوتا ہے گویا کہ دنیا اور راست کی کامیابی کا راز بندے الا کے درمیان ہونے والے فاصلے میں کمی ہے جتنی یہ کمی جتنا فاصلے میں جتنی کمی ہوگی یہ فاصلہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی انسان کامیاب ہوگا اور جتنا یہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان ناکام ہوتا چلا جائے گا اور بندہ کوئی اکیلا رہ نہیں سکتا کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا اور اگر کوئی شخص انسان، کوئی بھی انسان کسی اچھی جگہ رہنا چاہتا ہے انف کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ زندہ گری کے ساتھ خوشی کے ساتھ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ رزت ساری اپنی مصروف کو اس کے قریب کر دیتا ہے اللہ کے قریب رہ کر زندگی بسر کرنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا اور اللہ سے دور ہونے والا انسان کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی کا خبر نہیں ہوتا وہ جتنے بھی لوگ اپنے آس پاس جمع کر لے کبھی بھی سکون اور آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کریم میں دیا ہے اور یہ دنیا بھر کے تجربے بھی ہے سرمایہ یہ اللہ کی یاد کے ساتھ کو اطمینان ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے اللہ کے فکر سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی نصیحت اللہ کے اتارے ہوئے کرام اللہ کی اتاری ہوئی بہی پرانے حکیم سے جو سب موڑ لیتا ہے دنیا میں اس زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں اور چاندر کے نبینا اٹھے گا کہے گا اللہ میں تو بینا تھا تجھے نبینا کیوں کر دیا گیا اللہ سرما گیاری کا سب کا آیا تون کہا وہ کداری کر یوم تن تھا میرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی اور آنکھیں تجھے اپنی آیتوں کو پڑھنے اور دیکھنے اور اور ان کے مطابق رہنے کے لیے دی گئی چونکہ تو, تو نے اپنی آنکھوں کا استعمال درست نہیں کیا اس لیے تو اسے سیری آنکھیں چھین لی گئی ہیں سو so, اللہ رب العزت کا قرق اللہ کے احسان کی تحمیل اللہ رب العزت کی رہی سے چمٹنا اللہ کے قرآن کو پڑھنا اس کو سینوں کی رونت بنانا جڑا دماغ کی رونت بنانا یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے وہ اللہ رب العزت کی مخلوق جو پوری کی پوری ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کا فرض بڑھ جاتا ہے اور اس کی زندگی خود سکون اور اطمینان والی ہو جاتی ہے جو شہر صلاح تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے کلام اور اس کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے وہ سمجھے کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے وہ اکیلا ہی دوسری طرف جا رہا ہے اس لیے کہ دنیا کی ہر شہر اللہ رب العزت کے گن گا رہی ہے جو اللہ کے گن نہیں گا رہا وہ سمجھے کہ میں اکیلا ہی اپنی لکری میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ دنیا کے اندر اسی کموار سے اور اسی نوعیت کے کچھ کم اصل لوگ ہوں گے ورنہ دنیا کے اصل مند لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے قرآن کریم اللہ کی طرف سے تشریف ہے اعزاز ہے بندے کا احترام ہے اور دنیا کے اندر پائی جانے والی محنتوں میں سے سب سے بڑی محنت ہے اللہ نے رقمہ دینا آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے مکمل کر دی ہے دین اللہ کی نعمت ہے پابندی نہیں ہے سختی نہیں ہے قرآن کر من یخشا کہ پرانے کردیم کو انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا یہ تو تجزیر کے لیے ہے نصیحت کے لیے ہے راہ بتانے کے لیے ہے ان ربی سبیرہ ساری دنیا سفر کا رہی ہے ساری دنیا سفر کا رہی ہے کھڑا کوئی نہیں ہے کوئی سیدھی کا چل رہا ہے کوکرٹی کا چل رہا ہے اور خوش نصیب وہ ہے جو اس راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ اللہ رکھم کی طرف جا رہا ہے اور یاد رہے کہ اس راستے کے لیے اس سفر کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہے اور یہ ٹکٹ جو اللہ رب العزم کی طرف جانے والے راستے اور اس سفر کے لیے کام آتا ہے وہ قرآن حکیم ہے اور میں حاضر ہی تذکرہ سمن سا رب ہی شبیر یہ ترکرہ ہے جو اللہ رب العزم کی طرف جانا چاہتا ہے تو چاہیے کہ کسان چمک جائے اس کا راستہ شریر سے شریر تر ہو جائے گا منزل اس کی آسان سے آسان تر ہو جائے گی اللہ رب العزت کے قرآن کو چمکنے والا انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پرانے حکیم نے ضمانت دی ہے سہ مایا دو برائے جو شاید پرانے کریم پڑھتا ہے دنیا میں کبھی راستہ نہیں بھولے گا اور آفرت میں کبھی بد نہیں ہوگا آفرت میں بد نہیں ہوگا دنیا میں راہ نہیں بھولے گا پرانے کریم ایسی راہ دکھاتا ہے ان نہ ایسی راہ دکھاتا ہے جو کبھی بھی انسان کو پیڑا نہیں ہونے دیتی انسان کو بھولنے نہیں دیتی اور انسان جو قرآن کو چمٹ جاتا ہے ایسی یہ چلتا ہے کہ راستے پر چل کر ناکامی کا کوئی حد نہیں ہے یہ ایک ایسی مضبوط رسی ہے جو اس کو تھام لے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا یہ رسی انسان کو جنت تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتی شکرانے کریم کو زمین سمجھنا چاہیے اعزاز سمجھنا چاہیے تشریف سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے بندے کا وقار اور بندے کا احترام ہے دوسری بات پرانے حکیم کی فضیلتیں آپ نے بہت سنی ہوں اور یقین ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اس سے زیادہ فضیت والی کوئی جہ نہیں ہے اور اس سے زیادہ اہمیت والی کوئی جہ نہیں ہے مشرقی نے پکا اور آج کے مشرقی اور تمام دنیا کے کافک مسلمانوں پر پہلے دن سے آج کے دن تک حاصل کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی نقصان ہے ان کو کیوں مل گئی اس یقین بچہ بھی یہی کہتے تھے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن واقعی اترنا ہی تھا تو اس کو طایت یا مکے سے کسی بڑے شاندار پر اترنا چاہیے تھا یہ یتیم بچہ قریشیوں کا جس کا کوئی مقام المبہ نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو یہ اترایا ہے میرا جب حج کا شکار ہوئے کہ یہ تو کسی بڑے سردار پر آنا چاہیے تھا حضبہ پر آتا ہے شہبہ پر آتا ہے جہاز کو ملتا تو بات بھی ہوتی یہ ایک یقین بچے کو مل گیا ہے اللہ رب عزت نے بتایا فرمایا رحمت رب یہ اللہ رب عزت کا دنیا کا سب سے بڑا بدل و کرم ہے یہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نیند سب سے بڑی رحمت ہے اللہ حکمر خاط نیند ہے تو دنیا ڈھونڈ گئے لکمہ روٹی جس کو جتنا چاہا اپنی مرضی سے دیا ہے تو اللہ رب العزت جو روٹی خود تقسیم کرتا ہے بغیر کسی سے پوچھے بغیر کسی سے مشورہ لیے اور بغیر کسی کا خیال کیے اپنی یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم شر رحمت کسی کو پوچھے دیتا کہ کس کو دوں کس کو نہ دوں اللہ رب العزت بہت اچھی طرح جانتے ہیں سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو اللہ قبل خاکمی نے اپنی رحمت اور اپنی نعمت اور اپنی وہی عثا فرمائے تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکے یقین ہے کہ انبیاء کرام کا انتخاب اور اختیار اللہ رب ال کی طرف سے ہے اور یہی انتخاب سب سے بہترین انتخاب تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کام کو کوئی نہیں کر سکتا تھا کوئی شخص اس امانت کو اتنے اچھے طریقے اور طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تھا جتنے اچھے طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو ادا کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے راستے میں محنت کی اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچایا اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں دیا اللہ رب العزت کی مخلوق کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار مسن بنانے کے لیے جتنی محنت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اتنی اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اس لیے اللہ رب العزت کا یہ انتخاب اللہ رب العزت کا یہ اختیار سو فیصد درست تھا اور آج تک ثابت ہوگی یہ انتخاب اور اختیار میں ترین انتخابوں میں ترین اختیار کا ہمارا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آنے والی رہی کے اندر ایک حرف بھی دائز نہیں کیا اور ایک حرف کی کمی نہیں کی جو پرانے حکیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے یہ دو باتیں کہتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ ریزت کی یہ کام مکمل رہی ہے اور دوسری عظیم شان بات یہ وہی مکمل طور پر محفوظ ہے چودہ سدیاں دیپ جانے کے باوجود اور پوری دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں زندگی اور سریتا زندگی سکھاتا ہے وہ بھی اتنا ہی درست اور کامل اور مکمل ہے جتنا پرانے کریم کامل اور مکمل ہے اللہ رب رزت کے کیے ہوئے کام میں کوئی دنیا کی کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکتی اور نہ کر سکتی ہے اللہ نے پرانے کریم میں چیلنج دیا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو سارے مل کر دیکھو کوئی غلطی تمہیں نہیں نظر آئے گی ستاروں میں تو غلطی نظر نہیں آئے گی چاند اور سورج میں بھی غلطی نظر نہیں آئے گی کائنات کے نظام میں کسی کمی اور کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے پرانے حکیم کے دیے ہوئے نظام کے اندر بھی کسی کمی اور کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے جو زندگی ہمیں سکھائی ہے اس زندگی سے بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے تو وہ سمجھے کہ میری عقل میں خرابی ہے میرے دماغ میں خرابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زندگی کسی کی زندگی نہیں ہے آپ کی سکھائی ہوئی زندگی سے بہتر طریقے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے تو پرانے حکیم اتنی اہمیت اور اتنی خزیرت والی کتاب ہے کہ اللہ کی وحی ہے اور مکمل وحی ہے اور محفوظ ترین وحی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اور عظیم ذات نے لیا ہے جو کام کرتی ہے تو پھر اس کے کام میں کوئی نہیں کیا جا سکتا اللہ نے <حافظوں> یہ ہماری کتا ہے اور ہماری کمحتلی ہے اور ہماری بے وسیلتی ہے کہ ہم اس کو ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں تبروں کی کتاب سمجھتے ہیں باعث بھر کر کتاب تو سمجھتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یہ کتابیں ہدایت ہے یہ زندگی سکھانے کے لیے آئین ہے یہ دائنی نصاب تعلیم ہے جس کو اس روی زندگی پر یقین ہے اور جس شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھیں گے تو پھر ایک ایسی زندگی سے واسطہ پڑے گا جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو گزارنے کے لیے وہاں کے طریقے اور طریقے سیکھنے کے لیے وہاں رہنے کے گر سیکھنے کے لیے یقین ہے کوئی نہ کوئی نصاب تعلیم ہوگا اس لیے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی زندگی گزاری جاتی ہے وہاں زندگی گزارنے کے طریقے اور طریقے اسکولوں میں کالجوں میں مدرسوں میں یونیورسٹی میں سکھائے جاتے ہیں انسان کو بہتر شہری بنانے کے لیے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت بنا رکھی ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جنت کا شہری بننے کے لیے دائمی اور ہمیشہ رہنے والا نصاب تعلیم پرانے حکیم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے نصاب سات <ساوار> دو سال <مساوار> کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں انسانوں کے گھڑے ہوئے ہیں زندگی بھی بدلتے رہتے ہیں سبھی بدلتے رہتے ہیں نصاب بھی بدلتے رہتے ہیں ایجادت آتی رہتی ہے نصاب تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا نصاب ہے جو سدیاں بیتنے کے باوجود اس کے اندر نظر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کبھی تبدیلی کی لوٹ محسوس نہیں ہوئی اور کبھی تبدیلی کی ضرورت محسوس, محسوس نہیں ہوگی اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھے کہ پرانے کریم کتابیں ہدایت ہے زندگی کی کتاب ہے زندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے ہے جو شخص بھی مرنے کو سمجھتا ہے کہ مرنا ہے اس کا یقین ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اس کے لیے پرانے کریم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے وہاں جینے کے لیے یہاں پرانے کریم کے مطابق جینا ضروری ہے جو شخص یہاں قرآن کی تعمیر کرے گا اللہ رب العزت اس کو ذہنت پہ پہنچائے گا قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ فرمایا پرانے حکیم دو دور سے ہیں آپ اس کو اپنے آگے لگا لیں اپنا قائد بنا لیں پیشوا بنا لے ایمام بنا لیں مقتدہ بنا لیں تو یہ نتیجہ کیا نکلے گا یہ آگے سے آپ کے دامن کو پکڑے گا اور کھیت کر جنت میں لے جائے گا اور اگر کوئی بد نصیب ہے پرانے کریم کل پر یقین نہیں رکھتا یا پرانے کریم کو نہیں مانتا یا پرانے کریم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کو پتے پشت پھینکتا ہے پرانے کریم چھوڑے گا اس بھی نہیں اس کو پیچھے سے پکڑ کر پھینکے گا اور جھرنے میں چھوڑا ہے گا اور قرآن حضرت فرمان دلیل ہے یا تیرے حق میں دلیل ہوگی اگر تیرے حق میں یہ دلیل ہوئی تو تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا اگر یہ تیرے خلاف دلیل بن گئی تو تجھے جرم میں پہنچا کے چھوڑے گا چھوڑے گا کسی کو نہیں صبح بات میری بہنوں اور بچیوں یہ بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن ایک مکمل نظام زندگی دیتا ہے اس کو تقسیم کرنے بانٹنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی حصہ مان لو کوئی حصہ نہ مان لو قرآن پورا مانیں گے تو بات سنیں گی اور اگر کوئی شخص پورا نہیں مانتا تو سمجھ لیجیے کہ نماز اور روزے کی طرح ہے دین اسلام قرآن نماز اور روزے اور وضو کی طرح ہے ایسا نہیں ہوتا کہ چار رقط کی نماز میں سے ایک رکد ہو جائے باقی ٹوٹ جائے ایسا نہیں ہوتا کہ وزو ٹوٹے تو پاؤں کا ٹوٹ جائے یا ہاتھوں کا ٹوٹ جائے منہ کا رہ جائے یا منہ کا ٹوٹ جائے ہاتھ کا رہ جائے نہیں ہوتا نہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ دس منٹ کا ٹوٹ جائے باقی ٹائم رہ جائے روزہ یا پورا ہوتا ہے یا پورا نہیں ہوتا نماز پوری ہوتی ہے یا پوری نہیں ہوتی ایسے ہی وزو پورا ہوتا ہے یا پورا نہیں ہوتا ویسے ہی پرانے حکیم میں پورے کا پورا اس پہ یقین ہوتا ہے یا پورے کا پورا انسان اس کا منقن ہوتا ہے اور یہ بات اچھی طرح پلے باندھ دیجیے قرآن حکیم کی ایک آیت کا انکار اللہ ابر عزت اس کے نزدیک پورے قرآن کے انکار کے متعلق ہے اللہ ابر عزت کا یہ کران ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کوئی نہیں یہ کر سکتا کہ کیا ایک حصہ مان لے دوسرا حصہ چھوڑ دے جس نے ایک آیت کا انکار کیا اس نے پورے, پورے قرآن کا انکار کیا جس نے دین کے بھائی ایک حصے کا انکار کیا اس نے پورے دین کا انکار کیا کسی طریقے سے اس کو راضی کر دے کسی طریقے سے اس کو راضی کر دے ایک طریقے سے اس کو چھوڑ دے ایک طریقے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کر دے ہمیں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کو کافی کہا جائے ویسے ہی تلوار لے کر اس کے ساتھ جنگ لگوں گا جیسے اللہ ربرز کے رسول کار کے ساتھ جنگ لگے گی یہ ایک حکاج کی بات ہے یہی معاملہ نواز کا ہے یہی معاملہ روزے کا ہے یہی معاملہ تمام عبادات کا ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کا ارتقاب کرنا اس کا بھی یہی حکم ہے کوئی فرق چھوڑنا اللہ نبر عزت کی طرف سے آنے والا کوئی حکم چھوڑنا اللہ کی طرف حرام کی ہوئی اسی چیز کا کرنا پورے اسلام کا انکار کرنے کے مترادف ہے غلطی کے ساتھ سستی کے ساتھ کے ساتھ کبھی بات بےکوفی کے ساتھ کچھ رہ جائے اور انسان صوبہ کرنے کو فرمانے والا ہے پرانے کریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے دونوں باتیں لکھی ہوئی ہے لائشت اس لاکھا قبور نہیں ہوتی جو مسلسل دنہ کرتے, رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں حتیٰ آ جاتی ہے جبکہ کسی کو بنا کی حالت میں تب نماز کی حالت میں تب کے کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی حالت میں قرآن چھوڑنے کی حالت میں کسی کو موت آئے وہ سمجھے کہ وہی موت ہے جو روزہ حکیم پورے کا پورا مانے تو بات مانتی ہے اور قرآن حکیم کے کسی ایک حصے کا انکار کسی ایک کاپ کو چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن انسان نے چھوڑ دیا ہے اللہ رب العزت ہمیں سے فرمائے اور قرآن کو سینے سے لگانے کی توقی فرمائے دل میں بسانے کی توحقیقت فرمائے سر سے رکھنے کی توحیق ادا فرمائے اسے سے ہدایت بنانے کی توفیق کا فرمائے اور قرآن کریم جو کتابیں ہدایت ہے تقاضے کرتا ہے ہم سے مطالبے کرتا ہے ہم سے ایک مخصوص زندگی مانتا ہے جس نے قرآن کو مان لیا قرآن کو تسلیم کر لیا ہے محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ رب العزت کی بندگی کا ربا اپنے گلے میں ڈال لیا اللہ رب العزت کی بندگی قبول فرما لی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاد اور رسالت کو تسلیم کر لیا وہ سمجھے کہ اب اس کی مرضی نہیں چلے گی اگر اس کی اپنی مرضی چلے گی تو پرانے حکیم کی زبان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے انتہائی خوبصورت اور پسندیدہ نام ہے ایک وہ لوگ ہیں جن کے انتہائی ناپسندیدہ اور انتہائی بدترین نام ہے ان دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ میں ہونا پڑے گا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان درمیان میں ہو پر حکیم میں بندوں کے بڑے پیارے اور بڑے خبصور نام رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے بندے کو مسلم کہتا ہے پھر مومن کہتا ہے پھر مستقی کہتا ہے پھر مسلم کہتا ہے صادر کہتا ہے پانی کہتا ہے متصد کہتا ہے قائم کہتا, کہتا ہے اور بڑے ہی اچھے سے نام پرانے کریم ناموں کے ساتھ اور اہل ایمان وہی خود ہے جو ان میں سے کوئی نام نہیں چھوڑتے ہر نام کمانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کے آوازیں آ رہی ہوں پیارے پیارے ناموں کے ساتھ کہیں سے آواز آ رہی ہے روزے دار میری طرف کہیں سے آواز آ رہی ہے نماز پڑھنے والے میری طرف کہیں سے آواز آ رہی ہے دکھات دینے والے سچتا کرنے والے میری طرف کہیں سے آواز آ رہی ہے خوش عکاسی کا دنیا میں بدلاؤ کرنے والے میری طرف کہیں سے آواز آ رہی ہے قرآن سننے والے قرآن پڑھنے والے قرآن سے محبت کرنے والے میری طرف کہیں سے آواز آ رہی ہے مسجد سے پیار کرنے والے میرے بندوں سے پیار کرنے والے اور میری مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے والے میری طرفہ ہر طرف سے آوازیں ہی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ بڑے خوش نصیبی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑے خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے آئے آپ کو سنائے ایک ایسے ہی خوش نصیب انسان کا مت سمجھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی اس لیے کہ اس لیے ہمارے لیے یہ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی تھے اس لیے شاید ہمارے لیے مشکل ہو آپ کے نقشے قدم پر چلنا حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ تمام انسانی اعتبار اپنے ساتھ رکھتے تھے جو ہمارے ساتھ ہیں حکم ہمیں یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رسوا آپ کے نکے قدم پر چلے آپ کے پاؤں میں پاؤں رکھ کے چلے اسی طرح زندگی بسر کرے جس طرح امام البیا نے امام المبیا کے زندگی کا راز چھیڑے تو کبھی ختم ہی نہ ہو سکے اتنی خوبصورت اور اتنی پیار بھری زندگی ہے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ترین ترین ساتھی حضرت ابو اللہ کا بیان ہے ان کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے روایت <سؤال> کرتے ہیں جو شخص بہت زیادہ سبزے کرنے والا ہوگا دنیا کے اندر سوچ <سؤال> سمجھ کر بہت صدقہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن ہر طرف سے اس کو آوازیں آ رہی ہوگی اللہ کے بندے میری طرف میرے پاس بلائی ہے آواز ہے کوئی برچا سے آواز دے رہا ہے اور صرف امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا نمبر سول امین بابر سول جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا دنیا کے اندر اس کو نماز والے دروازے سے آوازیں آ رہی ہوں گی. اللہ کے بندے میرے دروازے سے جنت کے اندر جا نماز پڑھنے والے بہت لوگ ہیں لیکن نماز کا اہتمام کرنے والے بہت کم ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے کھولے کھانے والے بہت لوگ ہیں پیٹ بھرنے والے سب لوگ ہیں لیکن کھانے کا اہتمام اس کی نفافت اس کی پاکستگی اس کی صفائی اور ستھرائی اس کی نفاذت کا اہتمام کرنے والے گلتی کے لوگ ہیں بالکل ایسے ہی نماز پڑھنے والے بہت لوگ ہیں لیکن نماز کے اندر طریقہ پیدا کرنے والے نماز کا اہتمام کرنے والے نماز کو حضرت جان بنانے والے نماز کو دل کا سکون اور اطمینان بنانے والے بہت کم ہے فرمایا جو حقیقی نمازی ہوں گے نماز والے دروازے سے آواز آئے اللہ کے بندے میرے پاس سے جنت کے اندر داخل ہو ومن کا دمل اہم جہاز دوہی زمین بابل جہاد جس کو جہاز کا زیادہ اہتمام ہوگا اس کو جہاز والے دروازے سے آواز دی جائے گی ومن کار عمل اہم سزا پہ دوہی زمین بابل जिसको پہ جس کو होगा کا اہتمام ہوگا اس کو سچے والے जाएगी سے آواز دی جائے گی ومن کالم سیام دوہی ضمین بابر ریاض دروازہ جس کا تعلق روزے کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا روزے کا استعمال کرنے والا ہوگا اس کو بابل سے کہ اللہ کے بندے میرے پاس جنت کے اندر داخل ہو ہر رشتے کی خواہش ہوگی کہ میرے دروازے جنت کے اندر جانے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان سجید اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھے ہر اللہ کے رسول ما من من ضرورت تو نہیں ہے جانا تو جنت میں کسی ایک دروازے سے داخل ہو گئے بات تو مکمل ہو گئی لیکن کیا ایسا خوش بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی امام علم ہاں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو تمام دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی ہر تک ہم اور مجھے امید ہے کہ اے ابو کے سدید تم بھی ان میں سے ہو جن کو ہر دروازے سے آوازیں آ رہی ہو اور یہ شرک یہ اعزاز یہ تکریم اتنا بڑا اعزاز ابو کے سدیق اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیسے حاصل ہوا ہے یہ صرف نام کمانے کی وجہ سے نہیں ہے یہ کشور کی وجہ سے نہیں ہے یہ امام المیا کی ذاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس شخص اپنے آپ کو اس قدر دین پر قربان کیے ہوئے تھا اس شخص نے دین کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم کیا ہوا تھا کہ کہیں اور امام المبیا کے بات کسی مثال نہیں ملتی اسی لیے حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے اصل ترین انسان یہی ہے ربی اللہ کا بیٹھے اللہ اللہ بتاؤ ساتھی تم میں سے آج کا دن روزے کی حالت میں کس نے گزارا ہے رنگا مبارک نہیں ہے ویسے ہی سوال کر رہے کہ آج روزہ کس نے بٹھا رسول اللہ البو کے صدیق بولے اللہ کے رسول میں نے کمریا میں جنازہ ساتھیوں آج تم میں سے کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑا جنازے کے ساتھ سو گیا سال آج ہوگا اللہ یا رسول اللہ البو کے صدیق سے بولے اللہ کے رسول میں نے آج جنازہ پڑا کمریا اليوم مسکین ساتھیوں تم میں سے آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا رسول اللہ ابیقیر بولے اللہ کے رسول میں نے بولے میں اللہ کے رسول میں نے کسی بیمار کی بنا خود کی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے جواب سن کر فرمایا مج تمانس جنت یہ چار حسرتیں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اندر یہ سسرتیں ہو مگر وہ لازم جنتی ہوتا ہے یہ یس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعان سے بار بار جمع کی سمجھ لینے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانے کریم کا بنایا ہوا نمونے کا انسان نمونے کا انسان ہے جس نے پوری زندگی پرانے کریم کے مطابق گزاری پوری زندگی قرآن کریم کے مطابق گزاری کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوا کی زندگی میں جس میں انہوں نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر قبول اور منظور نہ کیا ساری دنیا کے اپنے انصاب تعلیم ہیں ہر کوئی اپنا اپنا اپنے حساب کا انصاب تعلیم بڑھ کے اسی طرح کا ہو جاتا ہے اور ہر شعبے کے اپنے طریقے ہیں تعلیم کے کچھ ہو کر کہ تعلیم والا آدمی اسی ملاج کا ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آج کیا پرانے حکیم ایک ایسا انسان تعلیم ہے ایک, ایک ایسا طریقہ اور طریقہ زندگی ہے جو انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے اور ایسا انسان بناتا ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہیں پھٹ ہو جائے اور وہیں وہ بہترین کردار پیش کرے گا اور اگر کوئی انسان اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان کو قبول کرنے کے بعد قرآن کو قبول کرنے کے بعد پھر بھی وہ سب میں بٹا ہوا ہے اومان بٹا ہوا ہے قواعد میں بٹا ہوا ہے علاقوں میں بٹا ہوا ہے شہروں کی زندگی کے اثرات اس پر ہیں مرد و زن کے اندر تفریح ہے آنکھوں کی اپنی عادتیں ہیں مردوں کی اپنی عادتیں ہیں قوموں کی اپنی عادتیں ہیں شوکوں کی اور گرموں کی اپنی عادتیں ہیں یہ اگر الگ الگ عادتیں لیے ہوئے ہیں تو سب یہ قرآن کا انسان نہیں ہے قرآن کا انسان ہوگا تو مومن ہوگا مسلمان ہوگا مستقی ہوگا محتر ہوگا سابر و شاکر ہوگا کسی بھی جگہ چلا جائے گا وہی چل جائے گا کہ سب سے زیادہ خوبصورت انسان سب سے زیادہ خوبصورت انسان سب سے زیادہ بہترین کردار کا حامل انسان سب سے زیادہ اعلی اخراج کا حامل انسان الحد اللہ دنیا کے اندر مسافروں کی زندگی کا سرکار یہاں کتنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ٹھکانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہتر تو یہ ہے بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کا مسافر بن کے ہے جو ابھی منزل پر نہیں پہنچا راستے میں ہی پھر رہا ہے وہ نہیں تو کم از کم ویسا مسافر بن جو کہیں جنگ کے لیے رکا ہوا ہے سبھا صبح ہو تو شام کا انتظار میں کر شام ہو تو صبح کا انتظار میں کر اسے یہ جائے کہ اللہ اس کے رسول دنیا میں کھانے پینے کی اجازت نہیں دیتے رہنے سہنے کی اجازت نہیں دیتے بات صرف اتنی ہے کہ ہر ہر کام کے شروع میں بسم اللہ آ جائے ہر کام کے آخر میں آسم اللہ آ جائے درمیان میں اللہ کی اجاز آ جائے اجاز تو بات بن جاتی ہے اللہ رب العزت سب کچھ بات سرما دیتے ہیں ناظرمانی نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی اللہ کی فرمداری کرتے ہوئے اللہ کی نیب سے جتنی بھی انسان استعمال کر اللہ رب العزت کی نیب رہی جاتی ہے اللہ کو بلا کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ کو بلا کے استعمال کی جائے تو وہ قیامت کے دن بار سے زوال بنے گی عالم صحیح کی حضرت عبد بن احمد کو اور عبداللہ بن احمد کے ذریعے ہمیں نصیحت کی فلاں صبح ہو تو شام کا انتظار میں کر وہ لال کا شام ہو تو صبح کا انتظار میں کر اور لکھنؤ کا بدنیہ رضی اللہ, رضی اللہ, رضی اللہ, عز اللہ عز آئے تو تجھے حد اللہ کے بلایا جاتا ہے بڑے بڑے پیارے اور بہترین نام لے کے بلایا جاتا ہے کوئی جناب کہتا ہے کوئی سید کہتا ہے کوئی محترم کہتا ہے کوئی حضور کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ماتا بری لکھنو کا عبداللہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کے دن جب ان ناموں کی قیمت ہوگی ان کا کوئی نقاب و مرتبہ ہوگا ان کی کوئی حیثیت ہوگی اس دن مجھے کیا نام لے کے پکارا جائے گا جس کو وہاں کہہ کے بلایا گیا وہاں مومن کہہ کے بلایا گیا وہاں محسن کہہ کے بلایا گیا وہاں اللہ رب کی طرف سے دیے گئے پیارے سے پیارے نام لے کے کسی کو بلا لیا گیا وہ تو کامیاب و کامر ہے اگر وہاں کسی کو برے نام سے کتاب دیا گیا وہ سمجھے کہ مارا گیا اللہ قبر خاتین سے جو ہے وہ ہمیں قرآن سے چمکنے کی توفیق اطا فرمائے قرآن پڑھنے کی توفیق اطا فرمائے قرآن سننے کی توفیق اطا فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق اطا فرمائے, فرمائے قرآن کے تقاضے اور مطالبے سمجھنے کی توحیق اطا فرمائے اور وہ اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق توقی فرمائے اپنے آپ کو قرآن کا تیار کرتا انسان بنانے کی توفیق توقی فرمائے اللہ رب العزت کا پیارا اور پسندیدہ دھندا بننے کی توفیق توفیقت فرمائے جس کو رضائے اللہ ہی حاصل ہو گئی اس کو سب حاصل ہو گیا اس کو دنیا کا اندار پورے جگہ سے دنیا اور سب سے بڑا رقم مل جائے گا جو پرانے کریم میں ذکر کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آبَنُوا عَمِرُ خَيْرُ جو ایمان لائے انہوں نے سادے عمل کمائے کائنات کے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جداؤ ہوں میں ان کی جداؤ کے رب کے پاس ہے وہ کیا ہے جنہیں تو بہار ہے انہار ان کے نیچے سے دریا رکھتے ہیں سارے لیب ہمیں شر میں رہنے والے ہوں گے لیکن اس کے لیے ہے رضی اللہ علیہ اللہ راضی ہو گیا ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کی یہ جزا ہے اس کا یہ ادر ہے لال علی کا جمن اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب عزت کے ڈر کے ساتھ اپنے دل کو بھر لے لالا علی کا راضی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے انسان اپنے دل کو اللہ کے خوف سے جس کا دل اللہ کے خوف سے کامیاب ہے جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا اس سے بد نصیب ہمیں خوش نصیب بنائے بد نصیبی سے بچائے سبق کل تو ہی امید اور عزبت الحمد للہ